أَُّ لاَا يُصَرون ذُرِبَة عَلَيْهِ مُذذِلَّةُ أَينَ مَا ثُقِفُ إِلَّا بحَبلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبلٍ مِنَ الناسَّاسِ وَباءوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ وَباءوا بِغضَبٍِ مِنَ اللَّهِ وَظُرِبَة عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ ذلك بأنهم كانوا بغير حق ذلك بما عصوا كانوا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں یہ لوگ تم کو ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ذرر نہیں پہنچا سکتے اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے یہ ہر جگہ ہی ذلیل ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں یہ غذب رب تعالی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیر یہ ڈال دی گئی یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ امبیا کو قتل کرتے تھے یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے بہتر ہے اللہ تعالی خبر دے رہے ہیں کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابو حرا رضی اللہ عنہ سید کی تفسیر میں فرماتے ہیں تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف چھکاتے ہو اور مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو مسترک حاکم میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں ساری امت شامل ہے ہاں بے شک کی حدیث میں بھی ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ پھر اس کے بعد والا یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے ایک اور روایت میں ہے وہ قیدا علی کم یعنی ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو رسول اللہ فرماتے ہیں تم نے اگلی امتوں کی تعداد کو ستر تک پہنچا دیا اللہ کے نزدیک تم ان سب سے زیادہ بہتر اور زیادہ بزرگ ہو یہ مشہور حدیث ہے امام ترمید رحیمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے اس امت کی افضلیت کی ایک بڑی دلیل اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ہے رسول اللہ تمام مخلوق کے سردار تمام رسولوں سے زیادہ اکرام و عزت والے ہیں رسول اللہ کی شرح اپنی کامل اور اتنی پوری ہے کہ ایسی شریعت کسی نبی کی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان فضائل کو سمیٹنے والی امت بھی امتوں میں سب سے اعلی و افضل ہے اس شریعت کا تھوڑا سا عمل بھی اور امتوں کے زیادہ عمل سے بہتر و افضل ہے رسول اللہ کی خصوصیات ابو دردار رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک امت کھڑی کرنے والا ہوں جو راحت پر حمد و شکر کریں گے اور مصیبت پر طلب ثواب اور صبر کریں گے حالانکہ انہیں حلم و علم نہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر باری اور دور اندیشی اور پختہ علم کے یہ کیسے ممکن ہے رب العالمین نے فرمایا میں انہیں اپنا حلم و علم عطا فرماؤں گا اللہ تعالیٰ پر توّقل کرنے والے اور دم جھاڑ نہ کروانے والے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اب ہم آپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے ہوں اور پوری عمر میں کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہی نہ ہو رسول اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی یہ کثرت بہت پسند آئی تمام پہاڑیاں اور میدان ان سے پر تھے تبرانی اور بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے چمکتے ہوئے چودویں رات کے چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے حسین ابن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبئی رحمہ اللہ کے پاس تھا تو آپ نے دریافت کیا رات کو جو ستارہ ٹوٹا تھا تم میں سے کسی نے دیکھا تھا میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نماز میں تھا نہیں بلکہ مجھے بچھو نے کاٹ کھایا تھا سعید رحمہ اللہ نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا دم کر دیا تھا کہا کیوں میں نے کہا شعب رحمہ اللہ نے برعیدہ بن حصیب رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نظر بد اور زہریلے جانوروں کا دم جھاڑ کرنا جائز ہے کہنے لگے خیر جسے جو پہنچے اس پر عمل کرے ہمیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی کسی کے ساتھ ایک شخص اور دو شخص اور کسی نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا اب جو دیکھا کہ ایک بڑی جماعت پر نظر پڑی میں سمجھا یہ تو میری امت ہوگی پھر معلوم ہوا کہ موسا علیہ السلام کی امت ہے مجھ سے کہا گیا آسمان کے کناروں کی طرف دیکھیے میں نے دیکھا تو وہاں بے شمار لوگ تھے مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ستر ہزار اور ہیں جو بے حساب اور بے عذاب جنت میں جائیں گے یہ حدیث بیان فرما کر رسول اللہ تو مکان پر چلے گئے اور صحابہ آپس میں کہنے لگے شاید یہ رسول اللہ کے صحابی ہوں گے کسی نے کہا نہیں اسلام میں پیدا ہونے والے اور اسلام پر ہی مرنے والے ہوں گے وغیرہ وغیرہ رسول اللہ تشریف لاہ اور پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم جھاڑ کریں گے نہ کرائیں گے نہ داغ لگوائیں نہ شگون لیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں عکاشہ ابن محسر رضی اللہ عنہ نے دعا کی درخواست کی رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ آپ انہیں ان میں سے کر لیجئے پھر دوسرے شخص نے بھی یہی کہا رسول اللہ نے فرمایا عکاشہ آگے بڑھ گئے یہ حدید بخاری میں ہے لیکن اس میں دم جھاڑ کرنے کا لفظ نہیں صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی ہے ایک اور متول حدیث میں ہے کہ پہلی جماعت تو نجات پائے گی ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے ان سے حساب بھی نہ لیا جائے گا پھر ان کے بعد والے سب سے زیادہ روشن ستارے جیسے چمکدار چہرے والے ہوں گے یہ روایت مسلم کی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار شخص بغیر حساب و عذاب کے داخل جنت ہوں گے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور تین لپیں اور میرے رب از وجل کی لپوں سے سبحان اللہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لپوں کا ثبوت ہے لپ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے اور جو درمیان میں ہتیلی کے دونوں جگہ بنتی ہے وہ لپ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لپوں کا یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو درمیان کی جگہ ہوتی ہے اس کا ثبوت ہے اور اس کی کیفیت کہ اللہ کی یہ لپ کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن ان پر ایمان رکھنا اہل و کا طریق ہے اور ان کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کی بے جا تعویل کرنا یہ اہل بداد کا طریق ہے یہ روایت کتاب و سننا البن عاصم میں ہے اور اس کی اسناد بہت عمدہ ہے مصر احمد اور ابن اب عاصم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ سے ستر ہزار کی تعداد سن کر یزید اپنی اخن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ کی امت کی تعداد کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا ہر ہزار کے ساتھ ہزار اور ہیں اور پھر اللہ تعالی نے تین لپیں بھر کر اور بھی عطا فرمائے ہیں اس کی اسناد بھی حسن ہیں معجم تبرانی کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے جو عزت اور جلال والے ہیں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب جنت میں لے جائیں گے پھر ایک ایک ہزار کی شفاعت سے ستر ستر ہزار آدمی اور جائیں گے پھر میرے رب اپنے دونوں ہاتھوں سے تین لپیں بھر کر اور ڈالیں گے عمر رضی اللہ نے سن کر خوش ہو کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا ان کی شفات ان کے باپ دادوں اور بیٹوں بیٹیوں اور خاندانوں اور قبیلے میں ہوگی اللہ کرے میں تو ان میں سے ہو جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی لپوں میں بھر کر آخر میں جنت میں لے جائیں گے اس حدیث کی سنت میں کوئی علت یعنی خفیہ خامی نہیں یہ بالکل صحیح ہے واللہ اللّہ عالم قدید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی جس میں یہ بھی فرمایا یہ ستر ہزار جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے میرا خیال ہے کہ ان کے آتے آتے تو تم اپنے لیے اور اپنے بال بچوں اور بیویوں کے لیے جنت میں جگہ مقرر کر چکے ہوں گے اس کی صنعت بھی شرط مسلم پر ہے معجم الاوسط اوسط میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کا ذکر کر کے فرمایا میری امت کے سارے مہاجر تو اس میں آ ہی جائیں گے پھر باقی تعداد عربیوں سے پوری ہوگی ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کے سامنے حساب کیا گیا تو جملہ تعداد چار کروڑ نوے ہزار ہوئی مسرد احمد میں ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا صرف میری تابیدار امت اہل جنت کی چوتھائی ہوگی صحابہ نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا یعنی اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ مجھے تو امید ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو جاؤ ہم نے پھر تکبیر کہی پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم آدھو آدھ ہو جاؤ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتیوں کے چوتھائی ہو ہم نے خوش ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کی پھر فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے تہائی ہو ہم نے پھر تکبیر کہی آپ نے فرمایا مجھے تو امید ہے کہ تم جنتیوں کے آدھو آدھ ہو جاؤ گے تبرانی میں یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہو تم جنتیوں کا چوتھا حصہ بننا چاہتے ہو کہ چوتھائی جنت تمہارے پاس ہو اور تین اور چوتھائیوں میں تمام اور امتیں ہوں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اچھا تہائی حصہ ہو تو ہم نے کہا یہ بہت ہے فرمایا کہو اگر آدھوں آدھ ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو بہت ہی زیادہ ہے رسول اللہ نے فرمایا سنو کل اہل جنت کی ایک سو بیس ہیں جن میں سے اسی صفے صرف اس میری امت کی ہیں مصرد احمد میں بھی ہے کہ اہل جنت کی ایک سو بیس ہیں ان میں سے اسی صفیں صرف اس امت کی ہیں یہ حدیث تمرانی تربیتی وغیرہ میں بھی ہے اے وسیع رحمتوں والے اور بے روک نعمتوں والے اللہ ہم آپ کے بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسے معزز و محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے آپ کے اس بڑھے چڑھے فضل و کرم کا حال سن کر ہم گنہگاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اے ماں سے زیادہ مہربان اللہ ہماری آس نہ توڑیے اور ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجیے باری تعالی آپ کی رحمت کی ان گنت اور بے شمار اور بوندوں سے اگر ایک قطرہ بھی ہم گنہ گاروں پر برس جائے تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے اور ہمیں آپ کی رحمت اور ادوان کے لائق بنانے کے لیے کافی ہے اے اللہ اس پاک ذکر کے موقع پر ہم ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر آنسو بہا کر امیدوں بھرے دل سے آپ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کے کرم کا دامن تھام کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ قبول فرمائیے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی رضامندی کا گھر جنت الفردوس عطا فرمائیے آمین الہ الحق آمین جنت, جنت میں سب سے, سب سے پہلے امت محمد محمدیہ کا داخلہ, داخلہ, داخلہ, داخلہ ہوگا صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب سے آخر آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور ان کو کتاب اللہ پہلے ملی ہمیں بعد میں ملی جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح طریق کی توفیق دی جمعہ کا دن بھی ایسا ہی ہے کہ یہود ہمارے پیچھے ہیں ہفتے کے دن اور نصرانی ان کے بھی پیچھے اتوار کے دن یہ تھی وہ حدیثیں جنہیں ہم عسایت کے تحت میں وارد کرنا چاہتے تھے فل امت کو بھی چاہیے کہ یہاں اس آیت میں جتنی صفتیں ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور ایمان باللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے حج میں اس آیت کی تلاوت فرما کر لوگوں سے کہا کہ اگر تم اس آیت کی تعریف میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ اوصاف بھی اپنے میں پیدا کرو امام ابن جلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے تھے جن کی مذمت کلام اللہ نے کی اللہ نے فرمایا کین النعمن کریم فعلو یہ یہود و نصارہ وہ برے لوگ ہیں کہ یہ برائیوں کی باتوں سے لوگوں کو روک دینا تھے چونکہ مندرجہ بالا آیات میں ایمانداروں کی تعریف و توصیف بیان ہوئی ہے تو اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر ایمان لاتے تو انہیں بھی یہ فضیلتیں ملتی لیکن ان میں کے اکثر تو کفر و فسق وہ اس پر جمع ہوئے ہیں ہاں کچھ لوگ با ایمان بھی ہیں ایمان والے بلد ہمیشہ بلد غالب بلد رہیں گے پھر اللہ تعالی مسلمانوں کو بشارت دیتے ہیں کہ تم نہ گھبرانا اللہ تم کو تمہارے مخالفین پر غالب رکھیں گے چنانچہ خیبر والدین اللہ تعالی نے انہیں ذلیل کیا اور ان سے پہلے بنو قین و بنو نظیر بنو قریدہ کو بھی اللہ نے ذلیل و پست کیا اسی طرح ملک شام کے نصرانی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وقت میں مغلوب ہوئے اور ملک شام ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل گیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ایک حق والی جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حق پر قائم رہے گی عیسیٰ علیہ السلام آ کر ملت اسلام پر اور شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے صلیب یعنی کراس توڑیں گے خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے جزیا یعنی ٹیکس قبول نہ کریں گے صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ضلعت اور پستی ڈال دی گئی کہیں بھی امن و امان اور عزت نہیں ہاں اللہ کی پناہ کے ساتھ یعنی جب جزیہ دینا اور مسلم بادشاہ کی اطاعت کرنا قبول کر لیں اور لوگوں کی پناہ یعنی عقد ذمہ مقرر ہو جائے یا کوئی مسلمان ام دے دے اگرچہ کوئی عورت ہو بلکہ اگرچہ کوئی غلام ہو علماء کا یہ قول یہ بھی ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حبل سے مراد عہد ہے جو غب کے مستحق ہو گئے مسکینی چپکا دی گئی یہ ان کا کفر ان کا امبیا کو ناحق قتل کرنا ان کا تکبر حسد سرکشی وغیرہ کا بدلا ہے اسی باعث ان پر ذلت پستی اور مسکینی ہمیشہ کے لیے ڈالتی گئی ان کی نافرمانی اور تجاوز حق کا بدلہ ہے الیات و بلّہ ابودا میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں تین تین سو نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور دن کے آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں پر بازاروں میں لگ جاتے تھے